سبب ہلاکت ہلاکت ہے اس کے لیے جس نے اپنے اہل و عیال کو ابتری میں چھوڑا اور خود اللہ کے دربار میں شر کے ساتھ پہنچا